راحیم گزشتہ کئی درسوں میں شیرک کے اقسام شرک کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں پچھلے درس میں شرک ف تصرف کے عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ قرآن پاک نے مختلف دلائل دے کر بہت زیادہ اس مضمون کو بیان کیا ہے وہ یہی مضمون ہے کہ ہر چیز میں تصرف کرنے والا مختار کل مالک اور ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنے والا صرف اللہ ہے اگر قرآن پاک کے دلائل سے ہٹ کے کوئی انسان بصیرت کی آنکھ سے دیکھے اور معمولی فکر کرے تو یہ ساری کائنات انسان کا اپنا وجود اللہ کی قدرت کا مظہر اور دلیل ہے یہ لے و نہار کی گردش یہ موسموں کا تغیر یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادلوں کا برسنا اور یہ سرب فلک پہاڑ اور یہ بہنے والے دریا اور سمندر اور نہریں اور یہ پھوٹنے والے چشمے یہ نباتات جمادات حشرات الارض یہ نوری ناری خاکی مخلوق یہ سورج اور چاند کا نظام یہ آسمان دنیا کا ستاروں سے مزین ہونا یہ پھل پھول اور نباتات کا زمین سے اگنا یہ انسان کی پیدائش اور اس کے وجود پر مرتب ہونے والے حالات یعنی کبھی خوشی کبھی غمی کبھی خوشحالی کبھی بدحالی کبھی بیماری کبھی صحت یہ سارے حالات اس بات پر دلیل ہیں کہ اس کائنات کا مالک اور متصرف اور مختار صرف اللہ ہے و امن شعین اللہ ان دا خزاں فرمایا و من شعین اور اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں اللہ ان دنا خزاں مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں صحت ہے مال ہے دولت ہے خوشحالی ہے تخت ہے اولاد ہے ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور خزانے بھی اس طرح کہ مسلم میں ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کی مخلوق ایک میدان میں جمع ہو اور اپنے اپنے مطلب کا اظہار میرے سامنے کریں جس چیز کی انہیں ضرورت ہے وہ چیز مانگیں ہر بندہ مانگے فرمایا اگر میں ہر بندے کو اس کی حاجت دے دوں وہ چیز عطا کر دوں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبوئی جائے تو سوئی کے ساتھ ایک پانی کا کترہ نکلتا امن شاہ دنا خزائن کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں اس کو قرآن نے اس باتی رنگ میں کئی جگہوں پہ بیان کیے فرمایا للہ ہے ملک سماوات و لرز کو ما بول می شاؤ اناسا و یا بول می شاؤ ذکور او یوزبران اناسا و یج المیا شا عقیما السَّمَاوَاتِ ملک سماواتے و اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی یخلو کو ما يشا پیدا کرتا ہے جو چاہتا, چاہتا ہے یا بولے معیا شاؤ اناسا بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں اللہ ان کو بیٹے نہیں دیتا وہ یا بولے میشا ذکور اور بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے ان کو بیٹیاں نہیں دیتا ضمن ایک بات ارض کروں گا لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے اور بیٹوں کی پیدائش کو اچھا سمجھتے ہیں بعض تو ایسے جاہل اور احمق لوگ ہیں جو بیٹی کی پیدائش پہ بیوی کو طلاق دیتے ہیں کہ تو نے بیٹی کیوں جنم دی ایسے احمق ہیں اہمکوف ہیں اتنا نہیں سوچتے کہ بیٹے اور بیٹی کے جننے میں بیوی بی کا کیا اختیار ہے لیکن جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان کی نسبت بیٹوں کی پیدائش کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اس بات پہ غور کریں اللہ نے اولاد دینے میں بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا یہاں بولے معیاں اناسا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے بیٹیوں کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا یا بول میاں اناسا و یا بول شاؤ ذکور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے بیٹیوں سے محروم کر دیتا ہے او یو ظو جو اناسا اور جس کو چاہتا ہے جوڑے ملا ملا کے دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے و ج المیہ شاہ و عیمہ جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے اور جس کے دروازے وہ بند کر دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان دروازوں کو کھولنے والی نہیں اللہ نے یہ اس باتی رنگ اولاد کے بارے میں عزت کے بارے میں تخت کے بارے میں عظمت کے بارے میں مرض کے بارے میں شفا کے بارے میں موت کے بارے میں حیات کے بارے میں میں پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں ہنسانے کے بارے میں رلانے کے بارے میں انہو ہوا ازہکا و وہ اب کا وہی تو ہے جو ہنساتا ہے اور وہی تو ہے جو رلاتا ہے یعنی یہ سارا اسباتی رنگ ہے اور اس رنگ میں دنیا کے کسی آدمی کو بھی اختلاف ہو نہیں ہے کسی مشرق سے اور کافر سے آپ سوال کر لیں وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک کون ہے اللہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف کا پہلو ہمیشہ منفی ہوتا ہے منفی پہلو پر جب روشنی ڈالی جاتی ہے وہاں اختلاف تھوڑا سا رو نما ہوتا ہے منفی پہلو پر اس باتی پہلو پہ کوئی اختلاف نہیں ہے چنانچہ صورت مومنون کی آیت نمبر اٹھاسی میں اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے ایک سوال کروا رہے ہیں مشرقین مکہ کے سامنے کل میرے پیغمبر ان مشرقین مکہ سے پوچھ ان مشرقین مکہ سے مشرقین مکہ سے سوال کر ان سے پوچھ مم بے مم بے یدی ملاکوتو کل شعین پوچھ سبو سے اور ابو لہب سے اور ان مشرقین مکہ سے جن کے ساتھ تیرا مقابلہ ہے اور جن کے ساتھ تیری لڑائی ہے اور جو تجربہ دیوانہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں آپ کے گلے میں رسیاں ڈالتے ہیں آپ کو مسائب میں مشکلات میں جن لوگوں نے مبتلا کر رکھا ہے میرے پیغمبر ان سے پوچھ من کون ہے بے یادی ہی جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت و بادشاہی کلین کس کی کون ہے ان سے پوچھ لے میرے پیغمبر ان مشرقی ہی سے پوچھ لے یہ جو غیر اللہ کے پجاری ہیں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے رہتے ہیں غیر اللہ کے سجدے کرتے رہتے ہیں ان کو غائبانہ پکارتے رہتے ہیں میرے پیغمبر ان ہی سے پوچھ لے من کون ہے بے یدی ہی جس کے ہاتھ میں ہے کیجئے میں بادشاہ کون کیجیے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہیں، ہر چیز چیز کی کی بادشاہی بادشاہ میرے پیغمبر ان مشرقین سے پوچھ وہ یو جیرو وہ یو جیرو وہ بچا لیتا ہے ان سے پوچھ وہ کون ہے جو بچانے والا ہے وہ ولا یجارو اور کوئی اس سے چھڑانے والا نہیں ہے وہ چھڑا لیتا ہے کوئی اس سے چھڑانے والا نہیں ہے وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے کون ہے ان سفتوں کا مالک بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سیقو کو لونا میرے پیغمبر آگے سے یہ مشرقین کہیں گے للہ بادشاہی کس کے لیے یہ کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے ابو جاہل کا مشرقین مکہ کا سورت کا نام ہے سورت مومنون اور آیت نمبر ہے اٹھاسی گھروں میں آپ اس کا ترجمہ جا کے دیکھئے گا مشرقین مکہ سے سوال ہو رہا ہے اور آگے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ جواب میں کہیں گے للہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کا مالک و مختار کون ہے اللہ ہے اس میں تو اختلاف ابو جاہل کا بھی کوئی نہیں ابو لہب کا بھی کوئی نہیں اتبا کا بھی کوئی نہیں شہبہ کا بھی کوئی نہیں قرآن نے گواہی دے دی مشرقین مکہ اور کفار عرب اس بات کے قائل ہیں کہ ہر چیز کی بادشاہی اور مالک و مختار صرف اور صرف صرف کون ہے اللہ ہے اس حد تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ مختار کل ہے اللہ مالک ہے اللہ نفع نقصان کا مالک ہے اختلاف تو پیدا ہوگا جب قرآن منفی رنگ اختیار کرے گا اور توحید نام بھی منفی رنگ کا ہے لا الہ الا اللہ نفی سے شروع ہوتی ہے توحید لا لا کوئی نہیں الہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے توحید نام ہی نفی کا ہے اور جب نفی کا لہجہ اختیار کیا جائے گا واضح ذرا بات کر دیتا ہوں بات اس وقت گی جب لوگ کہیں گے وہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں بات اس وقت کھلے گی جب لوگ کہیں گے وہ جھولیاں بھر دیتے ہیں بات اس وقت کھلے گی جب لوگ کہیں گے وہ کھوٹی قسمت ہے کر دیتے ہیں. لوگ کہیں گے وہ داتا ہیں لوگ کہیں گے وہ گنج بخش ہیں. لوگ کہیں گے وہ, وہ, وہ جھولیاں بھرتے ہیں حایتیں پوری کرتے ہیں بیٹے دے دیتے ہیں یا دلوا دیتے ہیں شفا دے دیتی ہیں یا شفا دلوا دیتی ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ اختیار حاصل ہیں جب لوگ یہ کہیں گے اور قرآن جواب میں کہے گا لا یم مسکالا ذرات اس وقت بات تھوڑی سی کھلے گی قرآن کہے گا لا نس مسکالا ذرات تو کہتا ہے وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں وہ ذرے کے مالک بھی لا یم مسکالا ذرات کالا ذراتن فس و کوئی چیز, کوئی چیز ان کے اختیار میں نہیں ہے کوئی چیز ان کے اختیار میں نہیں ہے کوئی چیز ان کے اختیار میں نہیں ہے اختلاف تو وہاں سے پھوٹے گا اور توحید کا مسئلہ اس وقت کھلے گا جب مشرق انسان یہ کہے گا کہ وہ تو دیتے ہیں وہ تو اولاد دیتے ہیں وہ شفائیں دیتی ہیں وہ جھولیاں بھرتی ہیں اور قرآن جواب میں کہے گا لئی یخلوکو زباب یخلکو زباب تما تو کہتا ہے وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں وہ مکھھی بھی بنا نہیں سکتے لن زبابا ولا اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں وہ سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اختلاف اس وقت شروع ہوگا جب ایک انسان کہے گا وہ مالک و مختار ہے اور جواب میں قرآن کہے گا ما من کتمیر کھجور کی گٹھڑی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں وہ اپنے کفن کے مالک ہے؟ کوئی نہیں وہ اپنی جان کے نفے نقصان کے مالک ہے؟ کوئی نہیں جب نفی کا رنگ آئے گا جب منفی لہجہ اختیار کیا جائے گا پھر بات کھلے گی مثبت رنگ میں تو کسی کو کوئی تکلیف ہو؟ کوئی تکلیف نہیں ہے اللہ دینے والا ہے اللہ عطا کرنے والا ہے اللہ خزانے بخشنے والا ہے سب کہیں گے یہ جی اللہ خزانے بخشنے والا ہے لیکن جب کہیں گے اللہ ہی خزانے بخشنے والا ہے اللہ کے سوا کسی کے پلے ککھ بھی نہیں اس وقت لوگ کہیں گے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے نام کی ہم نظر و نیاز دیتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے وہ مالک نہیں ہے وہ مختار نہیں ہے اس وقت اختلاف رونما ہوگا جب قرآن یہ کہے گا کلد الرزین میرے پیغمبر ان کو کہہ بلاؤ ادو بلاؤ کن کو بلاؤ جان تم اندو نلا جن کو اللہ کے سوا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ بہت کچھ دیتی ہیں بہت کچھ کرتی ہیں تم نے گمان اختیار کر رکھے ہیں بلا ان کو آواز لگا ان کو کلزی نظام تم من نلا اللہ کے سوا جن کے متعلق تمہارے گمان تم نے باندھ رکھے ہیں ان کو میں خدا کہتا ہوں لا یم لکو نہ مسکالا وہ مالک نہیں ہے ایک ذرہ برابر وہ مالک نہیں ہے ایک ذرہ برابر فماواتے آسمانوں میں ولا فلز اور نہ زمین میں وہ مال ہوں فیمن اور ان کے لیے زمینوں آسمان کے بنانے میں سانج پنا بھی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا یہ بھی کوئی نہیں کہ میں زمین و آسمان کو بنا رہا تھا تو میں نے ان سے مدد لی تھی یہ میرے سانجیئیں انہوں نے میرا ہاتھ بٹایا تھا مالہم فیہما من شرکن ان کے لیے جن کو تم پکارتے ہو زمین و آسمان کے بنانے میں ان کا میرے ساتھ سانج پنا بھی کوئی نہیں و مالہم منہم من زہیرہ اور اس اللہ کے لیے ان میں سے کوئی امدادی بھی اللہ کا امدادی بن جائے اللہ کی پیٹ کوئی مضبوط کرنے والا بن جائے کوئی ظہیر بن جائے کوئی اللہ کا موامل بن جائے ان میں معامل بننے والا مددگار بھی اللہ کے ساتھ کوئی نہیں اس لیے کہ یہ خود ایک ذرے کے برابر کے مالک کو منفی رنگ اختیار کی منفی رنگ ایک اور جگہ پہ دیکھی اللہ کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر تین سو پچپن پہ آئیے جی تھوڑا سا پیچھے آئے جی سورت کا نام ہے سورت قصص سفا تین سو پچپن سورت کا نام ہے سورت قصص اور بیسواں پارا ہے جی اور آیت نمبر ہے جی اکتر بالکل آخری سطر پہ آ جائیے جی جو ہمارے پاس قرآن ہے اس اکہتر آیت میں اللہ نے تھوڑا سا منفی رنگ رکھا ہے جی اس سے پہلے جو آتے ہیں جی آیت نمبر 68 69 اور 70 ذرا ان کو بھی دیکھ لیجیے مسئلہ ذرا واضح ہو جائے گا ربو کا یخلو کو ما یشا و یختار رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ یختار اور رب تیرا ہی مختار ہے جو چاہے کرے سارے اختیار کس کو ہیں تیرے رب کو ہیں ماں کانا لہوم الخرا جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں ماں کانا لہومل خیارا ان کو کوئی اختیار نہیں سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے وتا اور بلند و بالا ہے اما یوشر اس بات سے جو وہ شریک ٹھراتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے اللہ اس سے بلند و, بالا ہے و ربو کا رب تیرا جانتا ہے کنو جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ مایو نون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں جو چھپاتے ہیں اس کو رب جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو رب جانتا ہے واللہ وہی ہے اللہ لا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی اللہ آگے بات ذہن میں کہ کوئی نہیں آئی الہ میں کتنی سفتوں کا ہونا ضروری ہے دو عالم الغیب ہو مختار کل ہو پچھلی آئےت جو ہم نے ترجمہ شروع کیا دونوں سفتیں آ گئی ربو کا یخلو کو ما یشا وختار کون سی صفت آ گئی مختار کل ربو کا یا لمو ربو کا یا کون سی صفت آ گئی جی علم غیب مختار بھی میں عالم الغیب بھی میں مالک بھی میں جاننے والا بھی میں جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں تو لا الہ اللہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہو الحمد اسی کے لیے خوبیاں ہیں فی الاولہ اس دنیا میں بھی والآخرہ دنیا میں بھی صفتے میرے لیے آخرت میں بھی خوبیاں میرے لیے ولاحم اور اسی کے لیے ہے حکم اور اسی کے لیے ہے اقتدار پہلو ہے پیدا کرنے والا میں مختار میں عالم الغم میں جاننے والا میں حکم میرا میری طرف تم لوٹائے جاؤ گے یہ مثبت پہلو ہے اب اگلا رنگ دیکھیے کول میرے پیغمبر ان کو کہ کل میرے پیغمبر ان کو کہ ان سے پوچھ ارائی تم کیا خیال ہے تمہارا ان مشرقین مکہ سے پوچھ میرے پیغمبر کیا خیال ہے تمہارا انجال اللہ علیکم اللیلہ سرمدن الہ یوم القیامہ اگر کر دے اللہ تم پر رات قیامت کے دن تک ہمیشہ پوچھ میرے پیغمبر ان سے یہ جو کہتے ہیں وہ کرنیاں بھرنیاں والے وہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں وہ ہماری جھولیاں بھر دیتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اور وہ وہ کرتے ہیں پوچھ میرے پیغمبر انجال اللہ ہو اگر کردے اللہ علیکم تم پر اللیلہ رات کو سرمدن ہمیشہ الہ یوم القیامہ کس دن تک؟ راتی رات ہی رات کا سورج لو نہ ہو من الا من الاغیر اللہ کون معبود ہے اللہ کے سوا یا کم بے جو لے کے آئے روشنی کون ہے جو پھر روشنی لے کے آئے کون ہے جو سورج کا نظام چلائے پوچھ میرے پیغمبر ان سے افالا تسمعون اور سنتے کیوں نہیں ہو اتنی واضح واضح سنتے کیوں نہیں ہو؟ قول میرے پیغمبر ال قیامت کے دن تک رات آئی نہ سورج غروب ہو اندھیرا چھائے نہ دن ہی دن تاری کر دے اللہ من غیر اللہ کون ہے اللہ کے سیوا جو تم پر لے کے آئے رات کو لے تسکنون فیئے کہ تم اس میں آرام کرو رات آئے چھا جائے تاکہ تم اس میں آرام کرو کون ہے میرے سوا کہ میں دن ہی دن کر دوں تو وہ رات لے کے آئے میں رات ہی رات کر دوں تو وہ دن لے کے آئے افلا تم سرونو رون دیکھتے کیوں نہیں ہو پہلے کیا کہا سنتے کیوں نہیں ہو اور اب کیا کہا دیکھتے کیوں نہیں ہو پھر یہ دونوں باتیں ذکر کر کے اب سنی اللہ کیا کہنا چاہتی اگر میں رات ہی رات کر دوں تو میرے سوا دن کو لانے والا کوئی نہیں اور اگر میں رات ہی رات کر دوں تو میرے سوا دن کو لانے والا کوئی نہیں اور میں دن ہی دن کر دوں تو میرے سوا رات کو لانے والا کوئی نہیں و من رحمت ہی پھر ماننا کہ یہ میری رحمت ہے اللیل جس نے بنا دیا تمہارے لئے دن کو اور رات کو لے تسکنو تاکہ تم رات میں آرام کرو ولے تب تغو من فضل ہی اور دن میں اٹھ کر تجارت کر کے میرا فضل تلاش کرو رات کو آرام کرو اور دن میں تجارت کر کے میرا فضل تلاش کرو ولے اللہ کم تشکرون اور تاکہ تم کیا کرو دن آ رہا ہے تجارت کرنے کے لیے روزی کماؤ رات آ رہی ہے اس میں اندھیرا چھا گیا ہے تاکہ دن بھر کی تھکاوٹ تمہاری دور کر دی جائے اللہ نے فرمایا یہ رات اور دن کا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ تم شکر کر کے میرے مواحد بندے سے بچ جاؤ یہاں اللہ نے منفی پہلو اختیار کیا اللہ نے فرمایا ہو لوگوں یہ رات اور دن کا نظام ہے میرے, میرے سوا دن اور رات کا نظام چلانے والا کوئی نہیں تو پھر اس کائنات کا اختیار رکھنے والا بھی <تصفح> کوئی, کوئی, کوئی نہیں ہے پھر تصرف متصرف سمجھ کے پکارو تو صرف کس کو پکارو چلیے جی آپ یہ ایک بات بتائی کس کس بات کو بندہ بیان کرے تو قرآن ایک سمندر ہے اس کی لہریں کس کس طرح بندہ جائے کس کس چیز کو بندہ بیان کرے کس کس چیز کو بندہ چھوڑے یہ تو بڑی میٹھی کتاب یہ بڑی مٹھاس والی کتاب ہے لیکن جس کو نصیب ہو اللہ یہ ہم سب کو نصیب کرے اللہ اس کی سمجھ فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اللہ کا بتائیے اگر اللہ کے سوا کوئی مختار کل ہوتا اور اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ اختیار ہوتا تو حضرت نوح کا بیٹا طوفان کے حوالے کبھی بلا رہے آ جا آ جا ارکم میرے ساتھ سوار ہو جا آ بیٹا اس نے کہا ساری جبلن میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یا سیمنی منل وہ مجھے پانی سے بچا لے گا حضرت نو نے فرمایا بیٹا جس کو تم پانی اور سلاب سمجھ رہے ہو یہ سلاب نہیں ہے یہ اللہ کا عذاب ہے آج بچے گا وہی جس پر میرا رب رحم کرے گا آ آجاؤ قرآن کہتا ہے پیغمبر بلاتا ہے پیغمبر بلاتا ہے کیا مرضی ہے پیغمبر کی میرا بیٹا بچ جائے ورنہ تم بتا دو کیا مرضی آجاؤں سوار ہو جا۔ پیغمبر چاہتا ہے میرا بیٹا بچ جائے بچ جائے تبھی تو بلاتا ہے اور یہ چاہنے والا کون ہے کون پیغمبر جانتے ہیں اس کو آپ ساڑھے نو سو سال اللہ کے نام پہ مار کھانے والا